على نہ در وارتا خبر ہو کر دے نظر کسان ہوتے سبھی بی بی نبی سے ہم خبر گر کر دیکھیے کسان سے نبی پل عمارت یومریائی دے امر نے حکمات کا عمارت ہمارے سر پوری بریائی ہونا سر رایا یو کار از گجی غنیمت یونی ورجو بیاوے جو یو قومو ظابہ ورندی گراں پر تورمال تا گرا سرقریب رایا یو یا بیاوے تا کو سدا کے ورتنے بئی او بار ہر دی امرت نا وقالا لے آرسو اللہ وم سر کو بن دیکھے کھانا پیغلے ہومستان میں بات میرے لیے اچھا جی مر آئی یو نو کا گیس پہل رہا ہوم اس بھون सिक्रहा मज्बूरकड़ा देवे रे लीन रेला करा तो देर है जनाब सलाम हसा इक्तिसहा का फरारों वाला दर पेशारो वाला इक्तिसजारो वाला इक्तिसजारो वाला नौ फरारों वाला खास ने जेब जायकड़ा देना है हराम रकावल को पैदा देना हर हाल में के او عمر کنا والا کنا کا کہنا ویلے اجلے اتنا ہو کے سکڑا لے نہ ہو مجبور کریے سرو داد سبھیوں رکھوں سولی دیر نو آئی ہزدال بسائیش بچائی نوائزار حدیثت نوائیں پہ کار مائلکی ہو مائل مبارک سے بھی عدیب پودے بھی حجر ابیب و تربیتوں فلور میں پوتے جو ریزیکال فلور میں تربیت کر پودے وہ خراب ویوہار ہمارا اس طرح وہ لے گا راسا بجاریت مل الحیے دی ور ورہ تے دلو دا پای سے مایوی بین دے دلھے قبیلے دی دشا او باہر گئے تے نور بین دا دے قبیلے نے کیتا فقال له ابي دی اولے دے مای سے تظلو نے مجھے حذر لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رسول کرا تا اخر ہو بے سنا تے حوار میں کتے پیے کے عرب نے کہ رسول کیڑی نہیں رضا سی رجاج میں ریارتے ریار قالا هو يراول مائس رسول مو فقال يا رسول الله اتى زنيت باقيم علي كتاب الله غير ثم بمنه كتاب الله قال عنه وعاد بیاثر وفاس فقال يا رسول الله اتى زنيت باقيم علي حكم كتاب الله حتى قالها اربع مرات ابتدى كلمه ورونا سلور وركنا سراڑے بالکل سونا براک نا تو مشروب بالکل روی دٹ کرنا روی رواج درا کر سونا براک آٹا کرنا ریار بدل بندے رغضای او ایدگای او آغا دیگنا کرای ایدگا سرط عبیر شکلا براغدی سرط عبیر شد بلا خالون جمسی وقتی جه ایکونی برام شریش رو بده کند ایکونی ویستر شریش رو بده کند ویستر حجار دیگه یا مخصوص کند آغا لگوند ایکونی فجا دا یادایی چه خیمده کند کند که براو شو کند با خراجه ایستر دو بیا او و دولای چه مند بهوال کند مل گری پر جب آئے سوچا چمار وہ نا راجہ پنڈیا کی ناول بوداوی پتھ کی اڑی کا نے برات دے کا جو مقصد ری کی از عزت کا وہ کہہ رہا تھا ویری کا نادا پتھ کی اڑی کا نے مراد فرمایا رہا کہ دروازوں جنے کو را کو وظیفے بہیر نہ گاڑی کا دیش فرمایا ہو کیوے جس کو دے کا طرف طلب ہو میرا پرورا درے گا ویشو چھماتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزا کر تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول امر ابن غالب سے میرے لیے تمہارے ولی میرے رسولوں دراکہ جی ولی ما میں دو نہیں ظہروں کی ہے مسلمان الا او کہ دور صحت نہ سہی کو ما کے بڑا کسے کیمرہ کا نا بڑا گردے کیمرہ کا نا شان جب دے کہ وہ میرے پورا گردی کو ہمارے ورزمے قوم جب جوات اے وہ بنتے بدیشہ رشتہ سینا الا او مندو دروبے مگر نی ولکی دے اے دور سر دیسمنا اے دشمن روب دشار دور اے دے زدا بیا ور دینی کاروانہ ڈریدی رحم احمد رحم اللہ وارث ابن عباس رضي و ابی ہریرہ الله اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا سو نم برقی مل رو من علی رضی اللہ تعالی کو ملوتے وادی ہر طریقے سے کو مسویریں نا فائر وہ نا بول دو اثر دیکھے تا گنا وا باکر ر رضی اللہ تعالی عنہ ہدم علیہ مخائتر وہ کل صدیق سے درنکڑو دے جو سرے مٹی دی وری پر انکا دی ولن 60 سال کا پسانا دی ول دیڑا خراب بہرحال دادے امام سے تو بیت سرہ تعلق لدی دکھی میں سمجھن مسئلے نہ امام دا گنا آغا سمجھدر کہوائی چیک کر بیا کو ہاتھ سردا یا بڑا ہونا کام تھا کہ کے مراؤں منہ کا بدیشہ طراوح جو کہ دیوا ابو الودا کہ محمد الودا قال ان زياد بن زياد السوري رجب الله evam til miliz ev de sufyan surid ev rada khabarana kalid anna qala sufyan surid biliki wa hada ashab kana al hadith al awwal ta'at khara hada alayhi wa hadith thala da ashab la walidi hadithna wallahi hadith video ولا معنى على هذا الا اذا قال الرسول بده من قال قراراته جو ادريس ينستم قرار فاطمه سا كما تصو في بده تشمر من على تويرات ودار التاثير للسكين وارواد من سامل الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول مرکبی لی اقیب و حدود اللہ فی القریب والبعید قیموی حدود دی خدای بکا فقریب شای قیموی جر استدار میوی و حد رو غلوی و فبعید شای قیموی جر استدار میوی بردائی دی رو حد رو غلوی گنا دید آما کردی جدا میں قریب دا یا دا بعید دا گنا و جر خدای حد رو غلوی دا وہ سبیر دید یا قیموی و یا دا دیر پہ مراوی تھی ادا کریں یاد اس میں کہ جریب زرائی کہنے حضرت علی بھی آ گئے کہ کتنا کرت ہاتھ مجری کا وہ بندولا فرمان حضرت علی نے بے منے نا عظیم ہو اللہ جل قریب و بعید تو اس پر تو تیرا سوالی زنی ذمذکرائی ہو جے ہاتھ روٹی دیا ہے نا حاضر کرے ہو گئے تو میں اور بھی کہا کہ غریب بھی گنا انہوں نے ہاتھ گئے میں اور حکم حضور اللہ بالقریب و بعید دریا مدامت بابا جگہ شہری صڑائی پہ مودے حضروش ایکا حدویر کرے او کدی حدیثڑائی پہ مودے حضروش ایکا حدویر کرے ہن لے حقیقی خلق دے کزوں نے لاوریائی گنا طرح دے جو وہاں پہ آتے تھے شہری صڑائی ہنانا بھی پوشار تھی ایک عزیز صلاح کرید بھی زندہی کرا فرمادلا کہ شہری صڑائی کدی حدیثڑائی ہوئی غریب صڑائی کارم سدار دی یو کا برदाई صرائی وی یور حق کو بندے سبھی ٹھیک نا یالرا ج کیند والا تاخذ کو بےما رحمت بھی دی اللہ او زمندار اقیمو حدود اللہ بالقریب والرحیم ولا تاخذكم فل لا اله الا هو والصلاۃ ولا تاخذكم ونا نس مر ارے دے ارے ہو رہا ہے ملو مت کیا منو مت کرتی ہے منو مت یہ دے منوت کبھی نہ ہونا انا تاخذكم في الله وننصركم على البر بري به حد الله والطلائف اولو ميمتيان مولا قد قيس جنا رحمه الله مجراكم الله عليه رضي الله تعالى عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه الله من لیلتن کی بلا دی دی دا مترتن دی دی دی دی سے خدائی پہ سرویشی وہ سیمرا بدھی وہ ترقی سرویشمر جی دینا ہو گیا آزاد جوڑے لی نارے طریقہ سرویشانا جو ضرورت موقع کرنا دا سینہ سنا دا دا ما پیدا مان لگا لگا یو حضرت اجے حضور کے قائلے وہ خالق دی گورینہ نکو اے دے وجه نفر کے دے خیر و برکات تے دی نی کنا تھا دا برا خیر و دی نی لگا او گورینہ کیا بوجه سلام علیکم اے دے حضور رحمه اللہ عن نبيه اللہ رضی اللہ تعالی عنہ